السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا ستائیسواں لیکچر ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمرائز کر دوں پچھلے لیکچر کے بارے میں تاکہ ہم ایک ریلیشنشپ بلٹ اپ کر سکیں موجودہ لیکچر میں اور جو گزشتہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے بیسیکلی وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ تھا مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں جو پری ریکروٹمنٹ ریکوائرمنٹس تھیں یعنی کسی کو ملازمت دینے سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہم نے جاب انالس پڑھا تھا ہم نے ڈسکرپشن کے بارے میں پڑھا تھا کچھ ایٹیچیوڈ کے بارے میں کچھ ایپٹیچیوڈ کے بارے میں پڑھا تھا پھر ہم نے مختلف ذرائع ڈسکس کیے تھے میتھڈس جن کے ذریعے وی کین اپروچ دی پیپل are the candidates the expected candidates اور ہم جو مختلف ادارے ہیں ان سے کس طرح یا انسٹیٹیوشن سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان فائنڈنگ دا رائٹ پرسن تو اسی سلسلے میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ اوکے okay ہم نے یہ سارے مراحل طے کر لیے ہم نے ایڈیٹمنٹ کر لی اور ہم نے سارا کچھ جو تھا وہ کر لیا اور ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹس کی ایک لاٹ ہے وہ آ گئی اینڈ دین وی آر اسٹارٹنگ دی ڈفرنٹ میتھڈس انکلوڈنگ دی انٹرویوز اینڈ پرفارم آف فلنگ بلینک پرفارم فلنگ بلینک اپلیکیشن فلنگ ٹو جج دی جرل انٹیلیجنس اینڈ ادر بہیویئرز آف دا تو آہستہ آہستہ اس کو ہم لے کے آ رہے تھے کہ شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ کہاں کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے اور دین وی ہیو پک ا اور پھر ہم دوسرے جو اس کے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ ڈسکس رہے ہیں تو گیٹ اسٹارٹ اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع شروع کرتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے جی اباؤٹ دی اپلیکیشن بینک اپلیکیشن بینک یہ ہے جی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چند سوالات جو ہوتے ہیں وہ لکھتے خالی کاغذ پہ وہ دے دیے اسٹوڈینٹس کینڈیڈیٹس کو اور کینڈیڈیٹس کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اس کو اپنی جو ہے ہینڈ رائٹنگ میں اپنے تجربے کے مطابق اس کو فل کریں اس میں مختلف کوششنس تھے جو میں نے پہلے آپ شیس کر دیے تھے کہ کیا ٹیپکل کوشچن ہوتے ہیں اور اس سے مزید جو شارٹ لسٹنگ ہے وہ ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس کسی ایک گروپ میں بیس آدمی ہیں تو می بی آپ بیس کو ہی نیکسٹ انٹرویو کے لیے کنسیڈر کریں اور می بی آپ اس کو آن دی بیس آف دیٹ اپلیکیشن جو فلنگ کی ہے بلینک فلنگ جو ہے آپ اس کو شارٹ لسٹ کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ہے دیٹ از دی پرسنل انٹرویو یعنی جب کینڈیڈیٹ آپ نے شارٹ لسٹ کر لی آن دا بیسز آف دیٹ پلینک اپلیکیشن تو آپ نے پھر پرسنل انٹرویو جو ہے وہ کرنا ہے کینڈیڈیٹ سے مقاصد جو ہے پرسنل انٹرویو کے وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مین ٹو مین نالج ہو جائے جب آپ کسی کا سی وی دیکھتے ہیں یا کسی کا جو ہے وہ آ, پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ ویژلائز ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو پرسنیفکیشن ہے اس بندے کا سامنے آنا جو ہے وہ ایبسینٹ ہوتا ہے تو جب ایک آدمی سامنے آتا ہے تو ایک چیز اس میں جو سب سے خطرناک ہے جو خطرناک آئی ایم ناٹ سیئنگ ان دا سینس دیٹ اٹ از ڈینجرس میٹریلی میں جیسے ایک مہاورتن بول رہا ہوں کہ جو چیز تھوڑی سی کنسیڈربل ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی گٹ فیلنگس میں نہ جائیں بعض لوگوں کو ایک ایسے ہی اسپیشلی ہمارے جو انٹرپرینور ہیں انڈسٹریسٹ uh, جو ہیں ان کو ایک ایسے خیال آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہوگا اور آئی ایم تھنکنگ دٹ ہیز دا پرسن آئی ایم لوکنگ فار مائی فیلنگ پہ بھی جائیں لیٹس اٹ وے اس کو جو ہے اس کو پرکھیں اس کو اینالائز کریں صرف اپنی جو گٹ فیلنگس ہیں اپنی اس کے اوپر جو ہے بھروسہ نہ کریں یہ ایک تھوڑا سا رونگ ایٹیٹیوڈ ہے ٹو ورڈز ہارنگ اے پرسن ریالٹیز پہ جائیں اور اس کو سائنٹفک میتھڈ کے ساتھ جو ہے اس کا انالس کریں انٹرویو میں بی بولڈ انٹرویو کے اندر کسی جگہ پہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی جو نیور سٹریس کہ جی آپ کسی کے اوپر اتنا زیادہ اس کو بیکاز دیٹ از نارملی دا فسٹ ان کاؤنٹر بٹوین نیو کمر اینڈ دی باس تو ٹرائی ٹو گیو him اے گڈ ایٹماسفیئر ایٹ لیسٹ فیئر ہی کین بی ویری ووکل اپنی uh, جو ہے جو باتیں ہیں اپنی جو uh, مشکلات ہیں, اپنی جو کے ہیں یا اپنی جو اس کے ایکسپرمنٹس ہیں یا اپنی جو کوالیفکیشنز ہیں وہ آپ کو کھل کے وہ بتا سکے آپ سے اس گیو میں کمفرٹیبل ایٹماسفیئر جو ایک بڑا ڈرا ہوا یا سہمہ ہوا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نارملی آؤٹ آف نروسنیس وہ بازوقات ایسی چیزیں ایسی کچھ سے حرکات ہو جاتی ہیں جو کہ اس کی بیسک پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہوتی تو نیور ایویلویٹ آن جسٹ جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک امیڈیٹ ڈسیجن کبھی نہ لیں نہ انٹرویو کے دوران کو رائے قائم کریں الیکٹڈ بی کمپلیٹ سیشن اور اس میں جو اپنے کوشچن کرنے اس میں کوشش کریں کینڈیڈیٹ کو انکریج کریں بولنے کے اوپر ہاں جی جیسے ایک اگر ایک کہیں پہ پاز آ جاتا ہے تو آپ کینڈیڈیٹ سے کہہ سکتے ہیں ہاں جی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب یہ جاب شروع کی تو آپ کو یہ چیز جو تھی وہ تو کیا پھر آپ کہہ رہے تھے یعنی آپ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو اس کو انکریج کریں ٹو ٹو بی مور ووکل باڈ ہیم سلف جتنے اپنے بارے میں ووکل ہوگا اتنا آپ کو اس کے بارے میں جو ہے ان جو ہے اس کی اس کے بارے میں پتہ چلے گا یہ اس قسا, ایک قسم کا سائیکو اینالسز ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو گیو ہیم اے مور مور اسپیس دے اور اس کو ویلکم کریں فرینک uh, ایک حد سے زیادہ نہ ہو اتنی کی فرینکنیس اچھی ہے جتنی کہ کرٹسی ڈیمانڈ کرتی ہے اوور فرینکنیس جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے مے بی کینڈیڈیٹ کے ذہن میں یہ بات لے آتی ہے کہ یہاں پہ ڈسپلن کی جو ہے وہ کمی ہے اور دین ی کین یو نو ہیز ہز اون ڈائریکشن ٹو موو تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے جی کہ کوئی اٹ ناٹ اے اسپیشل اس میں کوئی وہ نہیں کہ کچھ ہم نے خاص موڈ بنا کے جانا ہے لیکن گیو ہم سرٹن کمفرٹ اور جو کوشچنز ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ کریں بی ریسٹرکٹ ٹو یور یور سبجیکٹ باتوں کو الجھا کے ادھر ادھر لے جا کے اور اس سے جو ہے وہ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ ڈی اس کی اور طرف چلی جائے گی تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے سبجیکٹ کے اندر رکھیں اور اس کو مور انکریج کریں مور اینڈ مور انکریج کریں کہ جی وہ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بولیں انٹرویو کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سختی کے ساتھ جن پہ عمل کرنا چاہیے اور جو نارملی ایڈوائز کیا جاتا ہے ایچ آر کے سبجیکٹ میں کہ جی آپ جب انٹرویو لیں تو کچھ باتوں کا خیال آپ, کو آپ کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے وہ کوئی زیادہ ایسی سیریس باتیں نہیں ہیں مثلا اس میں جو میں نے گزارش کی تھی جیسے پہلے کہ کینڈیڈیٹ کے بارے کو بارے میں زیادہ پرسنل کوششنس پوچھنے یا اس کے بارے میں کرٹیسزم کرنا یا اس کے بارے میں کسی بات پہ ریشنل ہو جانا یا اس کو جو ہے کسی بھی اس کی جو پاسٹ میں جو ہے اس کی کمزوریاں اس کو اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ اوور ایمفسس کر جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے جو نارمز ہیں بزنس کے اور جو ایچ آر کے اس کے مطابق یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ یو یو مسٹ بہیو لائک اے گڈ انٹرپرنور اور اپنے دوسرے شخص کو بھی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو دیکھیں اور اپنے دیکھیں بیسیکلی اس ساری بحث کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مناسب سا ڈسٹینس جو ہے رکھتے ہوئے آپ ود ان دیٹ سفر جتنی میکسیمم انفارمیشن جو ہے پازیٹیو حاصل کر سکتے ہیں وہ انٹرویو کے دوران کریں لیکن پھر وہی بات کہ انٹرویو کے دوران نہ آپ اپنے اپنی اوپینئن دینی ہے against him or in favor of him uh, if uh, never get excited if از a good candidate never open yourself if it is a very suitable سوٹیبل candidate یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو انٹرویو کے بعد مناسب وقت پہ اپنے جب آپ کا وقت آئے اس کو بتانے کا اس وقت بتائیں ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ ڈیورنگ این انٹرویو اور ڈپریسڈ فار دیٹ پرپز اور اس کو اسٹریٹ رکھیں پھر ہے جی ریفرنسز تیسرا جو ہمارا تھا کہ جو وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں کہ جس شخص نے اپنے جو سی وی میں یا اپنی اپلیکیشن میں مختلف ریفرنس کا ذکر کیا ہوا ہے ان کو آپ ٹیلی لئے بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ نہیں اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اینڈ یو ہیو ٹو ہیو ٹو ہیو ریٹرن اسٹیٹمنٹ آن دیٹ تو آپ ایک چھوٹا سا فارمل لیٹر لکھ سکتے ہیں ٹو دا پرسن ہز بینگ ریفرڈ ٹو جی آ, اس طرح آپ کا نام دیا گیا ہے And with the permission of the candidate uh, who appeared for that interview uh, I am requesting you to please uh, comment on the فالوئنگ اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کا بہیویئر کیسا تھا اوور آل جاب کے دوران پروڈکٹیوٹی اس کی کیسی تھی uh, اس کا جو ہے ایٹیچیوڈ ٹو uh, کیسا تھا اینڈ uh, اس میں کبھی کوئی ایسی تو نہیں ایکٹیویٹی uh, ہوئی جو کہ اگینسٹ دی uh, جو ڈسپلن آف دا کمپنی تھی اور اگر آپ کو کبھی دوبارہ اپارچونیٹی ریز ہو اور اس کو آپ کو جو ہے وہ موقع ملے اس کو ری ہائر کرنے کا تو آپ اس کو کر لیں گے یا نہیں کریں گے تو یہ نارملی جو ریفرنسز ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ایک پارٹ پلے کرتے ہیں کسی شخص کے پروفائل کو, کو جو ہے وہ اینالسز کرنے میں جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں چونکہ وہ اچھے معتبر لوگ ہوتے ہیں اس لیے 99% نائن دیکھا گیا ہے کہ ریفرنس جہاں سے آتے ہیں وہ اسٹرانگ آتے ہیں اور اس میں وہی چیز لکھی جاتی جو ایکچل ہوتی ہے کوئی کم بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریفرنس جو ہے اس, کو اس میں حقائق کو جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا چینج کیا جائے تو اس لیے ریفرنس جنرلی جو پریکٹس ہے اس کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی امپلائمنٹ ٹیسٹ یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف جاب پہ اور نیچر آف یور اسٹرکچر آف آرگنائزیشن کہ آپ ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں یا نہیں اس میں ایپٹیٹیوڈ uh, ٹیسٹ آ جاتا ہے واٹ از ٹیسٹ کہ ایک بندے کا جو ذہنی ملان ہے رجحان ہے ٹو میکینیکل مکینکل کلیریکل اینڈ جو اس کی uh, مختلف چیزوں کو پرسیو کرنا ہے جیسے میکینیکلی اس کی جو اوورال ایک اپٹیٹیوڈ ہے کہ کس طرف اس کا ذہنی ملان ہے آیا یہ بیسیکلی اس کی جو بلٹ اپ ہے یہ ایک ٹیکنیکل پرسن کی ہے اور ہی کوڈ بی اے گڈ ورکر اور ہی کوڈ بی گڈ باس اور یا وہ اگر اس کا ایپٹیچیوڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو زیادہ مکینکل یا الیکٹریکل یا جن چیزوں میں مکینکس آتی ہے آ, ان کو وہ آ, زیادہ طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا تو ویئر ہی ول بی مور فٹ پھر ہے جی ایٹیچیوڈ ٹیسٹ ایک اس میں آ جاتا ہے یہ بیسکلی دیز آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن جہاں پہ ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ خاصا فلورشڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ اسپیشلی جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کی نیچر جو ہے یہ تھوڑی سی آ, جو ہے وہ آ, اس میں سائیکولوجی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو ایٹیوڈ میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کا ایٹی ٹیوڈ ٹوڈز جو ہیں چیزیں کیسا ہے ٹورڈز دی پروڈکٹیوٹی ٹورڈز دا سیدری جی آلویز ڈس سیٹسفائیڈ اورز کلیگس کہ وہ ان کے ساتھ کیسا اس کا بہیویئر ہے اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز جنرل ایٹیوڈ ٹوڈز لائف اور ناٹ سیریسلی اس کے لیے جو ہے جو پرفارما بنایا جاتا ہے جس کو فل کرنے کے, لیے, کے بعد آپ کسی ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں دیٹ از دا ورک آف ا پرسن ہز دی ایچ آر پرسن اینڈ مے بی ٹائم پارٹ ٹائم تو اینٹرپر ہم سیلف آئی تھنک دیٹس اے ڈیفیکلٹ جاب فار ہم ٹو ٹو ٹیک ٹیسٹ بیکاز یہ تھوڑے سے انڈائریکٹ ریزلٹس کو ڈائریکٹ جو ہے ریزلٹس میں کنوٹ کرنا ہوتا ہے ان ڈائریکٹ آنسرس کو ڈائریکٹ ریزلٹس میں کنوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں مینجر سے گزارش کی تھی کہ سائیکالوجی کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس لیے یہ ایکسپرٹ کا کام ہے پھر ہیں پرسنلٹی ٹیسٹ پرسنالٹی ٹیسٹ نارملی ان جگہوں پہ لیے جاتے ہیں جہاں پہ مینیجر جاب ہوتی یا آپ اگر کسی آرگنائزیشن کو مینج ہے تو اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ لیے جاتے جی اس بندے کی اوور آل جو ہے ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ اریٹنٹ پرسنالٹی ہے اور جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ بھاگیں گے اس طرح کے نہیں کہ اوور ان کا لائف کے بارے میں جو پرسنالٹی کا بیہیویئر ہے وہ بڑا اب نارمل سا ہے اور وہ ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس لیے کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے مختلف پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہیں ان کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں پھر اس میں آ جاتا ہے جی کہ جو آپ کا مینٹل ٹیسٹ ہے پروفیشنسی آپ کی کیا ہے بیسیکلی اس ٹریس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوورال اگر کوئی جاب ایسی ہے جہاں پہ آپ کی مینٹل آئی کیو جو ہے آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اینڈ دے نیڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن جو جہاں پہ سیکھنے کا عمل زیادہ ہے جہاں پہ انویشن کا عمل زیادہ ہے جہاں پہ آپ کا ریسرچ کا جو ورک ہے وہ زیادہ ہے تو اس جگہوں کے اوپر آپ پہ آ کے ایک چیز جو ہے اسپیشلی میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم جو ڈسکس کرے ہیں آ, یہ ہم وہاں اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایچ آر کا ایک سپیسیفک ماہر بیٹھا ہے اور ایک مینجمنٹ لیئرز جو ہیں ایگزٹ کرتی ہیں یو آر لکنگ فار اے پرسن ود اسپیشل میتھڈ رولس جو کہ ایچ آر میں یوز ہوتے ہیں تو ان ٹیسٹ جو جو مینٹل کیپبلٹی کا ٹیسٹ ہے اسے یہ پتہ چل جاتا ہے اوور کہ جی اس کا بیسک آئی کیو لیول کیا ہے اس کی کمیکیشن سکلز کیا ہے یہ کس طرح سے پرسیو کرتا ہے چیزوں کو کس طرح سے یہ جو ہے اس کی اوورال جو کمپریہینشن ہے وہ کس طرح سے ہے تو یہ نارملی جو مینجمنٹ کی جابز ہیں اس میں یہ ٹیسٹ جو ہے اس کی زیادہ پرسنلٹی ٹیسٹ کی اور مینٹل جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے پھر ہمارے پاس جو مین ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے جی فائنل انٹرویو فائنل انٹرویو کی سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب آپ شارٹ لسٹنگ کر چکے ہوتے ہیں ریفرنسز آ چکی ہوتے ہیں ظاہر ہے اگر وہ پازیٹو ریفرنسز ہیں تو آپ نے اس کو فائنل انٹرو کے لیے بلایا ہے فائنل انٹرو میں اسکریننگ کے بعد اگر فرض کیا کہ شروع میں اگر پچاس سے ساٹھ کینڈیڈیٹس ہے تو نارملی چھ سے سات کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں فائنل انٹرو کا مقصد جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ شرائط طے کرنا ہوتا ہے کہ جی اس میں جو آپ کی کمپنی کے ساتھ جو مختلف آپ اپنی پالیسیز بتاتے ہیں اور کینڈیڈیٹ کو کینڈیڈیٹ جو آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوتے ہیں ان کو کمپنی کے گولز بتاتے ہیں نارملی جو ایک اچھی کمپنی ہے انہوں نے اپنے ہینڈ بنائے ہوتے ہیں جس میں کمپنی کے نارمس اور کمپنی کے رولس اور کمپنی کے جو مختلف طریقے ہیں ڈسپلن کے اور ان کے انسینٹیوز جو ہیں وہ دیے ہوتے ہیں تو وہ ہینڈ اوور کیا دیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو جی کہ آپ اس کو پڑھیں تو بیسیکلی فائنل انٹرو کا جو مقصد ہوتا ہے دیٹ از ٹو ہیو ا ڈائلگ بٹوین دا کینڈیڈیٹ اینڈ دا اونر جی اس میں شرائط طے ہوتی ہیں مختلف جس میں آپ سیلری لے لیں فرینچ بینیفٹس جو ہیں وہ لے لیں اگر ایک پھر سے بگ جاب تو کنوینس کا مسئلہ ہے اگر پھر سے انٹرمیڈیٹری جاب تو پھر بھی اگین کے جی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی پھر اس میں ایک مختلف آ جاتے ہیں اولڈ ایج بینیفٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس میں میڈیکل کے پرابلم آ جاتے ہیں جو بھی ایک جاب سے ریلیٹڈ ایک نارمل آرگنائزیشن میں پرابلم ہوتے ہیں وہ فائنل انٹرویو میں دونوں سائڈ سے یعنی کینڈیڈیٹ کی سائڈ سے بھی اور جو اونر ہوتے ہیں ان کی سائڈ سے بھی یہ ایشوز جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں کھل کے کہ جی اوکے okay, آپ کتنی تنخواہ میں گزارا کر سکتے ہیں یا منیمم آپ کو کتنی سیلری چاہیے یا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے ہم کو آپ کو کتنی جو ہے وہ تنخواہ دیں آپ بونسز یا انسینٹیوز کی بات ہوتی ہے تو فائدہ لوگ بیسیکلی اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ جج کر چکے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ہے نائنٹی پرسینٹ ٹرٹنگ ٹوڈز دیٹ کینڈیڈیٹ دیٹ اوکے ہی از دا رائٹ گائے فور می اینڈ ایف آئی ہائر ہم ہی ول بی اے گڈ کینڈیڈیٹ لیکن بات بیچ میں کیا رہ جاتی ہے ریسٹ آف دا تھنگس کے نارمس طے کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ریلیشن آپ نے فائنینشل یا آ, جو آپ کے پرسنل ڈپارٹمنٹ کا ہے اس کا है और उसको اور اس کو بتانا ہے کہ جی, ہماری کمپنی کے نارمس کیا ہیں اور ہماری کمپنی کے رولس کیا ہیں اور اس, کے, اس کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں تو فائنل انٹرویو کا مقصد یہ ہے اس کے بعد ایک بڑی جنرل سی ایک ریکوائرمنٹ uh, ہوتی ہے دیٹ ڈپینڈز اگین اپان جاب ٹو جاب سم ٹائم اگر بڑی کمپنیاں ہوں uh, تو وہاں پہ یہ ایک نیسٹی ہے جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کرنا پڑتا ہے فالو بیکاز دی آر ویری کاشیس اباؤٹ سٹر انفیکش ڈیزیز تو میڈیکلی اگزامن کیا جاتا ہے اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو نامنیٹ کر دیتی ہے کمپنی اور انہیں کہا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو جی کہ آپ نارمل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جنرل ٹیسٹ فزیکل ناٹ ان ویری ڈیٹیل اس کو چیک کرائیں اینڈ دیٹ از اف از فیزیکلی فٹ دیٹ از اے گڈ تھنگ فار دا کمپنی کیونکہ ہیلدی اگر ایک آدمی ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی چیز اس میں ٹریس ہو جاتی ہے اور اٹ از ٹریٹبل تو وائی ناٹ Uh, get him treated and uh, hire him again تو یہ بھی ایک part and parcel ہے ایسی jobs کا جہاں پہ physical requirement جو ہے وہ میٹر کر دی ہے لیٹ سی نیکسٹ واٹ وی ہیو ہیئنٹیشن وٹ از اویرنٹیشن دا نیو امپلائز شوڈ بی پرووائڈیڈ تھرو اریئنٹیشن ریگارڈنگ کمپنیز پالیسیز اینڈ اسپیسیفک نیچر آف دا جاب ایک نیا آدمی آپ کی کمپنی میں آیا از اے نیو کینڈیڈیٹ اس کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی کے کیا اصول ہیں کیا ایٹماسفیئر ہے کیا آپ نے رول جو ہے وہاں مروج کیے ہوئے ہیں کس طرح سے آپ کا جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا وہاں پہ سلسلہ چلتا ہے یا آپ کی جو کمپنی ہے اس میں اس کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرائیں کہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ارائیز نہ ہو آپ کے اگزٹنگ جو ہے لوگ ان میں جو پرویلنگ ایٹماسفیئر ہے اس کو آپ نے کسی صورت میں پلوٹ نہیں کرنا کسی صورت میں بھی لوگوں کے جو آپ کے پرویلنگ ورکرز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ دا نیو کمر از ایلین سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولڈ آرگنائزیشن میں جہاں پہ کچھ ایجڈ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دی آر ناٹ ویری ویل کوالیفائڈ تو ان کے مقابلے میں جب یگسٹر جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سیلری پہ لایا جاتا ہے تو کچھ تھوڑی سی اموشنل uh, فیلنگز جو ہیں وہ ہوتی ہیں کچھ تھوڑے سے لوگوں میں کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں کچھ انٹر انٹرپرسنل ریلیشنشپ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح سے ہاؤ اسمارٹلی یو انٹروڈیوس دیٹ نیو گائے یور آرگنائزیشن اف از اے نارمل guy ایون ایک کاریگر بھی ہے اور اس کسی شاپ میں کام کرنا ہے تو یو شوڈ انٹروڈیوس ہم ٹو ٹو دا کلیگز ان سچ اے وے دیٹ لائک از a new uh, player of your team اور جو فو مین ہیں یا جو بڑے ہیں اس کے ایج کے لحاظ سے ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہ Uh, meet this person that ہی از دی باس آف دس ایریا اور آپ کو ان شاء اللہ گائڈ کریں گے آپ کو یہ سکھائیں گے آپ ان سے سیکھیں از اے ویری ایکسپیرینس پرسن اس طرح سے uh, مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنے والے بندے کو بھی آپ اپنی کمپنی کی پوری جو ہے پالیسیز اپنی کمپنی کی جو گولز ہیں آپ کے اگر اف اٹس اے جاب ویر یو ہیو یو آر سپوز ٹو ٹیل ہیم آئی مے فار اے نارمل جاب where there is a particular job تو وہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے جی کہ ہماری کمپنی کا یہ اسٹرکچر ہے ہمارے یہ گولز ہیں ہمارے یہ نارمز ہیں اور ان کے اندر رہ کہ ہم نے کام کرنا ہے اور آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح اپنے اسٹاف کے دوسری ممبرس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ملائیں اور ان اے ویری گڈ ایٹماسفیئر کسی کی فیلنگس جو ہیں وہ ہرٹ نہ ہوں سیلری کا اسٹرکچر بھی جب آپ رکھیں تو اس طرح سے رکھیں کہ پرویلنگ جو ویجز ہیں دوسرے لوگوں کے ان کو مد نظر رکھیں نہ نئے کینڈیڈیٹ کو اس سے کوئی ذرار پہنچے اور نہ جو ایگزٹنگ لوگ ہیں ان کو کوئی اس سے مینٹلی جو ہے وہ ان کی شوق پہنچے کیونکہ جب آآ ایک آآ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اوورال جو آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے مکینکل یا ورکنگ آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے دوسرا کہ جب آپ کسی کو اوور سیلڈ کریں گے تو وہ بھی خطرناک ہے انڈر سیلڈ کریں گے تو ہی ویل بی ڈس سیٹسفائیڈ اور وہ ادھر ادھر جھانکتا رہے گا نئی جاب کے لیے وچ از ناٹ گڈ فار این آرگنائزیشن کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے نئی جابس کے لئے نیکسٹ yeah. ہمارے پاس کیا جی جاتا ہے کہ جی امپلائز ہینڈ بک جیسے میں نے گزارش کی کچھ کمپنیوں نے اپنے جو رولز ہوتے ہیں یا اپنے جو ایتھکس کی ایک بک بنائی ہوتی ہے کہ جی یہ جی, ہمارے ان کے اندر رہ کے ہم کام کرتے ہیں اس کمپنی میں صبح آٹھ بجے آپ نے آنا ہے ایک بجے سے دو بجے تک آپ کو لنچ بریک ہوگی اس کے بعد اتنے بجے آپ کو چھٹی ہوگی یو آر الاؤڈ ٹو سی یور پریئر آپ کو یہ اجازت ہے یہ اجازت ہے کھانا آپ کو اس طرح ملے گا مختلف ایک پورا جو ہے سیٹ بنایا ہوتا ہے کمپنیوں نے جس کو کمپنیز ہینڈ بک کہتے ہیں تو اگر وہ نہیں ہے تو یو کین آلویز ادھر آسک یور مینیجر ٹو ڈو دیٹ اور یو کین پسلی ڈو دیٹ بٹ دا بیسٹ بیٹ دیکھا گیا ہے اور جو uh, مختلف بکس میں ریکمینڈ کیا گیا ہے تو جب اپنی کمپنی کے بارے میں بریفنگ دیں تو اٹ از دی باس ہو از دا بیسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ بیکاز ان کی باتوں میں جو, جے, جو ایک اتھینٹک چیز ہوتی ہے اور ایک جو آپ جب کیونکہ ہی از دی مین پلر ان دیٹ اسٹرکچر تو ان کی جو بات ہوتی ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے اس, جو, uh, اس کی جو ویلو uh, ہوتی ہے اس کو آنے والا بندہ جو ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتا ہے اور اس کو بہت غور سے سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے تو یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک بڑی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے جو نیو کمر کو کس طرح سے آپ نے اپنی کمپنی کے اندر سے جو ہے وہ اینٹری دینی ہے تاکہ وہ بھی خوش ہو اور آپ کی جو ایگزٹنگ اسٹاف ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی رنجش یا ان کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے اس کو ہم ڈیٹیل میں پھر پڑھیں گے آ, ویجز کے چیپٹر میں جی کہ ویجز میں کس طرح سے آپ نے آ, اس کا حساب رکھنا ہے کہ کوئی کسی کی جو ہے پرویلنگ سے جو سچویشن ہے اس پہ کوئی نیگیٹو اس کے جو ہے ایفیکٹس نہ ہوں تو ہے جی ویجز اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن آپ نے آ, جو اب ہائر کیا بندہ تو اب اس کی سیلری ہے پھر اس کو جو تنخواہ ہے اس کی اس کی مختلف اس میں آ, جو ہیں وہ آ, اس کی سب ڈویژنز ہیں کہ میڈیکل الاؤسز کتنے ہیں ہاؤس رینٹ کتنا ہے اور اس کے پھر انسینٹوز ہیں آ, اگر کچھ کمپنی میں اگر کوئی پالیسی ایسی ہے اور یا پھر آپ کا جو پریویلنگ اسٹرکچر ہے اس جاب کے لیے اف از اے نیو کمر یو ہیو ٹو ڈیزائن اے نیو اسٹرکچر تو اس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا آ, ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ویجز اینڈ سیلری لیول پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ لیول کیا ہے اگر تو وہ نارمل ایک بندہ ہے جس طرح کے آپ کے پاس پہلے ہی جو ہیں وہ ورکرز کام کر رہے ہیں تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار یو کیونکہ آپ کے پاس وہ اسٹرکچر پہلے سے بنا ہوتا ہے اس میں یہ خیال رکھیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو آپ کے پرویلنگ ریٹس ہیں ان کو نہ چھیڑے اور کوشش کریں کہ پرویلنگ ریٹس کے اندر ہی وہ بندہ جو ہے وہ کام کرے اور اگر آپ نے اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے تو انڈائریکٹلی کسی اور طریقے سے کر دیں کسی اپنے ایگزسٹنگ ورکر پہ یہ امپریشن نہ دیں کہ اس کو آپ پہ فوقیت حاصل ہے یہ تھوڑا سا جو ہے آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا جو ہے ایفیکٹ نہیں چھوڑتا سیکنڈلی ہے جی ویجز اینڈ سیلری اسٹرکچر کہ آپ نے اس کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے مختلف کمپنیز کے مختلف اپنے اصول ہیں مختلف اپنے اسٹرکچرز ہیں کچھ ہمارے لاز ہیں کہ ہم نے اپنے ایک لا آف منیمم ویجز ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے لاز کے مطابق سیلری جو ہے وہ ڈیٹرمن کرنی ہوتی ہے پھر ہمارے ٹیکسیشن کے اسٹرکچر ہیں کہ آپ جب کسی کو سیلری دیتے ہیں تو بفور گیونگ ایم سیلری اف اٹ از اے ٹیکسیبل سیلری تو آپ نے اس میں سے ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرنا ہوتا ہے پھر بائی فرکیشن آف ہے کہ جو ہمارے ریگولیشنز ہیں ویجز uh, کے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے یا مختلف ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہوئے اس میں مختلف جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں بائیفکیشنز دی ہوئی ہیں کہ جی اتنا اتنے, اتنے پرسینٹ اس کا ہاؤس رینٹ ہے یہ اس کی بیسک سیلری ہے اور یہ اس کے بعد پھر الاؤنس ہیں کہ میڈیکل الاؤنس جیسے ہیں فیملی کے لیے یا اپنے لیے یا مختلف پرولیجز جو ہیں اس کو کنوینس کیا ٹرانسپورٹ کی یا پھر اسٹرکچر ہے کہ جی چھٹیاں ایک سال میں کتنی وہ آ, لے سکتا ہے اور اس میں کیا جو ہے اسٹرکچر کیا بنایا گیا ہے ہالیڈیز کا جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے اور ان کیس آف سکنیس ہو دانا خواستہ یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا آپشنز ہیں ڈریس اور کتنے دن کمپنی جو ہے وہ اف اٹ از ڈن ان دی کمپنی ان سائڈ دی کمپنی کمپنی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دا کمپنی ٹو کمپنسیٹ تو یہ مختلف جو ہے اس کی جو ہے یہ, یہ, یہ, یہ اس پیکج کی جو ہے وہ سم آف دی رولس آف پیکجی انڈیویجل ویچ ڈیٹرمیشن ہر بندے کی ایک اپنی کیپبلٹی ہے اور اس کیپیبلٹی کے مطابق ہم نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی مینٹل کیلبر کے نہیں ہوتے سب لوگ ایجوکیشن وائز پروڈکٹیوٹی وائز آؤٹ پٹ وائز ایک ہی کیلبر کے نہیں ہوتے جب آپ ایک نئے کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ اپنے آرگنائزیشن میں اس کو لا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آؤٹ پٹ وہ ایڈ کر رہا ہے آپ کے ایگزٹنگ سٹرکچر میں دیکھیں سیلری کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اٹس اے کمپنسن ٹو ورڈس ٹو دی کوئی آدمی کام کرتا ہے کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی جو ریوارڈ ہے وہ سیلری ہے تو آپ نے جو ریوارڈ دینا ہوتا ہے اٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی آپ کی جو ان है ہوتی ہے کسی ورکر کی یا کسی امپلوائے کی جو ڈائریکٹ انپٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا ریوارڈ ہوتا ہے اس لیے ہر صورت میں یعنی نہ تو آپ انڈر سیلری کسی کو کر سکتے ہیں یا نہ اوور سیلریڈ آپ کسی کو کر سکتے ہیں انڈر سیلری کریں گے تو جیسے میں نے گزارش کی کہ وہی سچویشن آ جائے گی کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹسفائی رہیں گے مے بی فار سم مجبوری کی وجہ سے جاب کر لیں بٹ دے تو وہ ایک اچھی ٹینڈینسی نہیں ہے آرگنازیشن کے لیے اگر آپ اوور سیلریٹ کرتے ہیں تو آرگنائزیشن میں آپ آلریڈی آپ کے پاس لوگ ہیں کوشش کریں کہ کہیں اس طرح کا نہ ہو کہ کوئی کانفلکٹ جو ہے امانگ دی ورکرز یا امانگ دی مڈل کلاس ورکرس اٹس اے ہائر مینجمنٹ لیول تو اس میں کوئی خدا نہ ناخواستہ کوئی کانفلکٹ جو ہے لوگوں کے ذہن میں پیدا نہ ہو اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دیر آر سرڈن پوسٹ ویئر یو ہیو ٹو پے الاٹ لاٹ مور دین دی ایگزٹنگ اسٹرکچر جیسے آپ نے کوئی ایک نیا پلانٹ لگایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے ایک فارن کوالیفائڈ پرسن چاہیے اور آپ کی کوئی کمپنی باہر سے آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ نہیں جی یو ہیو ٹو ہائر اے پرسن فار دس یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں تو اس مجبوری کی صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کوئی چھوٹا موٹی کمیشن جیسے ہے یا کوئی سٹاکس کی آپشنز جو ہے وہ دے سکتے ہیں کمپنی کی کوئی وہیکل جو ہے وہ یا پیٹرول کی فیسیلٹی مختلف جو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اس لحاظ سے آپ اس کو انڈائریکٹلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی اس ساری بحث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیو uh ایٹرینٹ جو ہے اس سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایگزٹنگ پرویلنگ اسٹرکچر ہے کمپنی کا کسی کے بھی اموشنز جو ہیں ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ ورکنگ ایٹماسفیئر میں جو ہے آؤٹ پٹ لینے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ مینٹل سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہو لیٹس نیکسٹ پارٹ ہے پھر ہے جی میتھڈ آف پیمنٹ مختلف کمپنیوں میں مختلف میتھڈز ہیں جیسے میں نے گزارش کی کچھ کمپنیوں میں ٹیکس از اے ویری اسینشیل تھنگ اور اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ ٹیکسیبل سے ڈاکومینٹڈ اکانمی بیسڈ کمپنی اور ڈاکومنٹیشن اس میں ہوتی ہے تو ٹیکسیشن از دا مسٹ تو پھر آپ کی جو سیلری ہے اس کو اس طرح سے uh, کیا جاتا ہے کہ تھرو چیک پیمنٹ کی جاتی ہے اور آپ کا ہر مہینے جو ہے وہ سیلری کا جو ٹیکس ہے جو بنتا ہے وہ آلریڈی بینک میں جمع کرا کے اس کی ریسیٹ جو ہے وہ کمپنی کا چیف اکاؤنٹینٹ آپ کو دے دیتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ uh, آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں وی ول ناٹ گیو یو نارملی یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ شہر سے باہر ہوتی ہیں آپ کو کیش سیلری نہیں دی جاتی کمپنی آپ کو کہتی ہے جی کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں جو آپ کو کنوینئنٹ ہے نارملی جو آپ کے شہر میں جو کمپنی کے قریب, سے قریب ہوتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ہر مہینے آپ کی سیلری جو ہے وہ کریڈٹ کر دی جاتی ہے تیسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلا کے جو ہے وہ سمپل ووچر سائن کرا کے تو آپ کو جو ہے وہ چیک کے تھرو پیمنٹ کر دی جاتی ہے نارملی ایسے علاقوں میں جہاں پہ سیلری لیول جو ہے وہ تھوڑا ہے اور افس سیمی اسکل جاب اور ورکرس کی سیلری ہے وہ سیدھا کیش کی صورت میں دی جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بینکنگ اسٹرکچر کو مینٹین کریں فار آئی سوری فار دیٹ ورڈ فار دیئر لو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بینک میں جائیں اور اکاؤنٹ کھولیں تو پھر ان ایسے, ایسی ایسی جگہوں پہ کیش پیمنٹ جو ہے وہ کرتی جاتی ہے ان کو منتھلی بیسس پہ یا جو بھی ہے اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی طے کر لی جاتا ہے کہ بینیفٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں نے پہلے گزارش کر لی جب آف لائن انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں پھر ہے جی ہمارا کہ جی انڈیویجول کمپنسیشن جو ہے وہ کیا ہے انڈیویجل کمپنسیشن ایسے ہے کہ ہر آدمی کی جو ہے اس کو جو ریوارڈ ہے وہ اس, اس کی کے مطابق ہے کچھ لوگ اگر بہت محنت کرتے ہیں اگر آپ ان کو ریوارڈ نہیں دیں گے تو ڈسہارٹیڈ ہو جائیں گے کچھ لوگ کمپنی کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اگر آپ کو ان کو ریوارڈ نہیں دیں گے اس کا تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں یاد رکھیے ایچ آر کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی اکمپلشمنٹ کا یا کسی بھی محنت کا جو ایوارڈ ہے ایک تو وقت پہ دیا جائے دوسرا ڈیلیڈ جو ریوارڈ ہے کسی کام کا وہ اس کی جو ہے ویلیو کو کم کر دیتا ہے آپ کوشش کریں تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن ریوارڈ اس کو موقع پہ ملنا چاہیے تیسرا کہ جب آپ کسی کو ریوارڈ دیتے ہیں تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طریقے سے کہ جی نیکسٹ ٹائم وہ زیادہ محنت کرے یہ نہیں کہ اس کا جو تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو کے وہ اپنی جو ہے جو ہے ایک ڈی ٹریک ہو جائے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے مختلف قسم کے ریوارڈز ہیں بونسز ہیں ایکسٹرا سیلریز مل جاتی ہیں جیسے عید وغیرہ پہ سیلریز دے دیتے ہیں کوئی وہیکل دے دی جاتی ہے یا پیٹرول فری کر دیا جاتا ہے کمپنی جو ہے وہ کوئی آ... کسی قسم کا ہاؤس رینٹ میں اضافہ کر دیتی ہے گھر کے لیے کوئی بچوں کے لیے کوئی اسپیشل فیسلٹی ایجوکیشن کی یا کوئی اس قسم کے ریوارڈز ہیں وہ مختلف کمپنیاں جو ہیں ان کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ دیے جاتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجل ٹو انڈیویجل اور ان کی جو اکمپلشمنٹ ہے ان کی جو ان پٹ ہے ان کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر اور یا کمپنی کی پالیسی کے اوپر رہ جی مینجمنٹ کنٹرول یہ بہت ایک امپارٹینٹ جو ہے اس میں نیڈ ہے کہ جو کنٹرول ہے کسی بھی بندے کا اس کو آپ نے ہائر کیا ہے مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو یا نئے آنے والے بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ جو ہے وہ کسی مطلب ہیز ٹو بی رپورٹیبل ٹو سم بارڈی اس کو پتہ ہو کہ مجھے کس بندے کو رپورٹ کرنی ہے ہز ما باس کس کو میں نے شام کو بتانا ہے ہین آسک می فار ایکسپلینیشن کس سے میں نے اجازت لینی ہے یعنی ایک پورا سٹرکچر مینجمنٹ کا اس پہ واضح کیا جائے کہ جناب یہ ہمارا سٹرکچر ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے تو مینجمنٹ بھی جو ہے اس کا بڑا دخل ہے ایچ آر میں جب آپ کسی ریکروٹمنٹ کے لیے کسی کو لے کے آتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے جی ویجز اینڈ سیلری لیول اسٹرکچرز پرویلینٹ ویجز لیول انڈسٹری وہی میں نے جو بات کی کہ جب ویجز کی بات آتی ہے اور سیلری کی بات آتی ہے تو سب سے جو امپورٹینٹ اور پہلا فیکٹر ہے کہ جو آپ کے پرویلنگ اسٹرکچر ہے اور آپ کے جو پرویلنگ سیلری क्या ہے وہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی میں دو سو یا سو یا اور اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اور وہ اسٹرکچر جو ہے اسے کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں تو آپ ایک دم سے اگر اس اسٹرکچر کے اگینسٹ کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز بن جاتی ہے مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی اور موریل کے لحاظ سے بھی اس میں پھر یہ آ جاتا ہے جی کہ آپ کو ٹریڈ یونینز اگر ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے بیفور اپوائنٹمنٹ اینڈ بیفور فکسنگ اے سیلری نیو سیلری ٹو دا پرسن یہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے ایسی کمپنیز میں جہاں پہ ٹریڈ uh, یونینز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور نارملی تقریباً سب کمپنیز میں ہوتی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ تو ان سے بھی ایک uh, جو ہے وہ سگنل لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی uh, میری حق تلفی ہو رہی ہے تو اس چیز کو جو ہے یہ بڑا مد نظر رکھنا چاہیے سیدری اور ویجز کی پالیسی میں کہ آپ کا جو پریویلنگ اسٹرکچر ہے آپ کا جو ایگزٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے human resource management میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ بندوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے یا نئے بندے لانے ہیں کہ آپ کی پروگرس کا عمل بھی جاری رہے آپ کی انوویشن کا عمل بھی جاری رہے کیونکہ ٹریننگ یا یہ چیزیں جو نئی جو لوگوں کو لانا یہ پارٹ آف آپ کی انٹرپرنورشپ ہے اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے یہ روز بروز جاری رہے گا لیکن اس کو اسٹرکچرائز ایسے کریں کہ آپ کی جو ایگزٹنگ اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو بیسکلی یہ پوائنٹ جو ہے کہ اسی کو جو ہے وہ ایمفیس کرتا ہے اسی ایریا میں کہ جی آپ اسٹرکچر اس کو خراب نہ ہونے دیں اور بڑے دھیان کے ساتھ سوچ وچار کے ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں پھر ہمارا ہے جی کمپلائنس وتھ منیمم ویجز لا پاکستان میں جیسے میں نے گزارش کی ہماری گورنمنٹ کے اپنے لیبر لاز ہیں سیلری اور مختلف جو ہر ایک جو طبقہ ہے، فکر کے لوگ ہیں یا ہر ایک جو کلاس کے لوگ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا پبلک سیکٹر میں ہیں ان کے لیے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے سزری کا اور سم ٹائم اگر آپ منیمم ویجز کے لاء لاتے ہیں تو لیبر کلاس میں اسپیشلی آ کے یا سیمی اسکلڈ میں یا اسکلڈ میں یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ جو ہیو ٹو کمپلائی ود دی منیمم ویجز لا اور گورنمنٹ کے جو سیٹڈ رول ہیں آپ ان سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے تو یو آلویز کیپ ان مائنڈ کہ جی آپ نے جب کسی کی سردی اسٹرکچر بنانا ہے تو جو ہماری حکومت کے قوانین ہیں مروج اس سلسلہ میں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے پھر ہمارے پاس ہے جی سٹینڈرڈز اینڈ ویلوز آف دا اینٹرپر کسی بھی جو آرگنائزیشن uh, کے اپنے اسٹینڈرڈس کیا ہے اس کی اپنی پالیسی کیا ہے کیا وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم شیرنگ کریں اپنے سٹاف کے ساتھ کہ اگر ہم گرو کر رہے ہیں تو ہمارا سٹاف بھی گرو کریں یا وہ ایک کنزرویٹو فیملی بزنس ہے جس میں صرف فیملی جو ہے اس کی اپنی مینجمنٹ ہے اینڈ دے ڈونٹ لائک ادر پیپل ٹو شیئر ان نیٹ ایک چھوٹے کنسرن میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہے زیادہ جو پوزیشنز ہیں وہ فیملی ممبرز کے پاس رہتی ہیں اور کم پوزیشنز جو ہیں وہ آؤٹ فیملی جاتی ہیں یہ جو ہے یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اور آپ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ جی ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رائٹلی کمپنسیٹ ہو اور کسی قسم کی کوئی جو ہے نا جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن پالیسیز ہیں ہر کمپنی کی اپنی اپنی ایسی کمپنیز یہاں پہ فیملی ممبرز ہی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور فیملی ممبرز کے پاس ہی ساری کی پوسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ مسئلے جو ہیں یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں پھر ہے جی کانسینٹ آف دا ٹریڈ یونین میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ایسے ادارے جہاں پہ ٹریڈ یونین ایگزسٹ کرتی ہے اور ٹریڈ یونین جو ہے اس کا کام نیچرلی اپنے جو ورکرز ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھنا ہے اور اس میں مفادات میں سب سے بڑی جو بات آ جاتی ہے وہ ان کی بینیفٹس ہیں چاہے وہ سیلری ہو یا بونسز ہو یا ہوں یا اگر دوسرے بینیفٹس ہوں فرینچ بینیفٹس جو ہیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ایک صلاح صفائی کے عمل میں سے گزرتے ہوئے ٹریڈ یونین سے بھی اجازت دی جائے یا ان سے ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ جی اسپیشلی اف اٹ یہ آ رہا ہے اور اگر ایون भी پوسٹ بھی ہے تو uh, اس کا صرف مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کا کمپنی کا جو پرویلنگ ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے اور وہ ایک سموتھ آپریشن کی طرف چلتا رہے پھر ہے جی ویج ڈیٹرمیشن اینڈ میتھڈ آف پیمنٹ اس میں ہے جی کہ مور ریسپانسیبل اینڈ مور ڈیفیکلٹ جاب ہائر شوڈ بی پے پیکج لنک ریوارڈ اینڈ پرفارمینس وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بیسیکلی جو اصول ہے اور جو پرنسپل ہے جو پرویل کرتا ہے انڈسٹری میں یا کسی بھی ایسی آرگنائزیشن میں چاہے وہ سروس آرگنائزیشن ہے ریٹیل نیٹ ورک ہے ہول نیٹ ورک ہے کہ جی آپ کا جو بیسیکلی ریوارڈ ہے وہ آپ کی جو محنت ہے آپ کی جو اس کا سلا وہ آپ کی آؤٹ پٹ پہ ملتا ہے کہ آپ نے کتنی کمپنی کو بینیفٹ دیا اور اس حساب سے کمپنی آپ کو کمپنسیٹ کرتی ہے کمپنسیشن کی مختلف فارم ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سیلری میں کمپنسیٹ کریں وہ آپ کو اور اڈیشلی بہت سو طریقوں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر کمپنسیشن جو ہے ریوارڈ کی اس کو وقت پہ کیا جائے اور اس کو جو ہے اس کی سلانا دیا جائے جس بندے نے محنت کی ہے تو نارملی پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کمپنی میں ایک اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے ایک جو موٹیویشن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اور ورکرز کو ارض کرنے کے لیے کہ جی وہ زیادہ پروڈکٹیوٹی سے کام کریں کیونکہ جتنی زیادہ پروڈکٹیوٹی سے وہ کام کریں گے اتنا زیادہ کمپنی کے آؤٹ پٹ جو ہیں وہ بڑھیں گی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ریوارڈز ہیں اور جو آپ کی جو کمپنسیشنز ہیں وہ ٹائم پہ دیں اور جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ضرور وہ دیں تاکہ وہ پہلے سے اچھی طریقے سے کام کرے اور ایک اچھا جو ہے وہ جو ورکر ثابت ہو کمپنی کی ترقی میں تو اس چیز کا جو خیال رکھنا ایک نہایت جو ہے وہ اہم نقطہ ہے ایچ آر کی اسٹڈی کے اندر لیٹس سی نیکسٹ وٹ وی ہے جی انڈیویجل کمپنسیشن کہ ایک ذاتی سطح پہ انفرادی سطح پہ آپ جو ہے وہ کسی کو جو کمپنسیشن دیتے ہیں اس کی کیا سٹیجز ہیں پاپولر بینیفٹس فارمز انکلوڈ اسٹاک آپشن پرافٹ شیئرنگ یوز آف کمپنیز ویکل کلب ممبرشپ اس میں یہ ہو سکتا ہے سم ٹائم لیکن یہ نارملی ویسٹ میں ہوتا ہے کہ جی اسٹاک آپشن کہ کمپنی کے جو آ, مزدور ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی یا کمپنی کے جو بیسک امپلائز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو اسٹاک آپشن بھی دی جاتی ہے کہ جو جو آپ کام کریں گے جو, جو آپ کمپنی کے جو ایسٹس ہیں کمپنی کی جو پروڈکشن ہے کمپنی کی جو, جو ہے, پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے تو ہم آپ کو سالانہ کچھ نہ کچھ جو شیئر ہولڈنگ ہے مائنر سی وہ آپ کو فی بندہ دیتا رہیں گے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی نکالتے ہیں تو مے بھی آپ کے جو اوورال مزدوروں کے پاس اگر پانچ پرسینٹ یا چھ پرسینٹ اسٹاکس ہیں تو پانچ یا چھ پرسنٹ جب کمپنی کے پرافٹ سے مزدوروں میں تقسیم ہوتا ہے یا جو لوگ وہاں کام ورکرز میں ہم کہیں زیادہ تو بہتر ہے ورکرز میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ بڑا ایک قسم کا اون کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ایک یہ ہے ایک آرگنائزیشن ہے تو اس میں جو سینس آف ہے اٹیچمنٹ وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے وہ بڑی بڑھ جاتی ہے تو ایک تو یہ آپشن ہے جی سٹاکس کی نارملی جو اسٹاکس کی آپشن ہے ہمارے یہاں یہ زیادہ اس کا رواج نہیں ہے مروج نہیں ویسٹ میں اس کی بہت زیادہ اسپیشلی امیرکا میں جو ऑप्शन آپشن ہے یہ خاصی جو ہے رواج پذیر ہے اور بہت زیادہ اس کو مستمل ہے وہاں پہ پھر ہے جیفٹ شیئرنگ اگین اسٹاک آپشن میں یہ ہے کہ شیئر ہولڈنگ چاہے وہ جو ہے نقصان میں جائے یا فائدے میں جائے اسٹاکس تو جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے چلنا ہے لیکن پروفٹ شیئرنگ میں یہ ہے کہ لاس میں آپ کسی کو ذمہ دار دیں, گے لیکن جب کمپنی یہ کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے مجھے پروفٹ ہوا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر تو وہ کہیں گے جی اوکے ہم اس میں سے اتنے پرسنٹ جو ہے بونس کی صورت میں یا ایکسٹرا سیلریز کی صورت میں جو ہے مزدوروں میں تقسیم کریں گے تو وہ ایک ریشو وغیرہ کر دیتے ہیں جی اوکے اس سال ہمارا ٹارگٹ جو ہے فرسٹ کیا جی کہ تھرٹی نائن پرسینٹ پرافٹ کا ہے تو اگر آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو اس میں سے جو ہے کچھ پرسینٹیج جو ہے وہ آپ کو ایز بونس یا ایز جو ریوارڈ ہے of your accomplishments جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تو یہ بھی ایک فارم ہے جو ان کو کمپنسیٹ uh کرنے کی پھر ہے جی یوز آف کمپنیز ویكل سم ٹائم دٹ از وتھ دی ہائر اسٹاف بٹ ایون فار دا لوور اسٹاف اف دی آر four of places تو company اپنی جو transport ہے وہ سپلائی كیتی ہے جی کہ جناب آپ آ رہے ہیں روز اور اس میں دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ورکر ٹائم پہ آتا ہے اور ٹائم پہ جاتا ہے اور كمپنی كا فائدہ اس میں ہے دوسرا جو ٹائم اس کا ٹریولنگ میں ضائع ہوتا ہے ظاہر ہے ویگنز میں آنا ہے یا بسوں میں آنا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ جو ہے ٹائم بچ جاتا ہے وہ ہیکٹک جو ایکسرسائز ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے اور کمفرٹیبلی کمپنی تک پہنچ جاتا ہے تو جو لوگ ایک جنرل ٹرانسپورٹ افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے ریوارڈ ٹو دیئر اکمپلشمنٹ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ان کا اپنا یہ فائدہ ہے کمپنی کا کہ ان کا ٹائم بچتا ہے اور پورے کے پورا جو ٹائم ہے وہ پروڈکٹیوٹی میں صرف ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہیں پا, کرنا پڑتا جو انڈیویجل uh, کو ہے وہ نارملی بڑے سٹاف میں ہوتا ہے کہ جی اوکے okay. مارکیٹنگ سٹاف میں جیسے ہے کہ اگر آپ یہ ہدف یا یہ ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیتے ہیں تو کمپنی آپ کو جو ہے وہ ایک کار یا ایک موٹر سائیکل وٹ ایور یو نو اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف دا کمپنی آپ کو وہ دے گی یا yeah, if از already having it تو جی آپ کو اس کا ماڈل بدل دیں گے یا آپ کو اس کا پیٹرول جو ہے وہ آپ کو فری دے دیں گے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دین اگین اٹس ویسٹرن کانسیپٹ کہ ان کو کہا جاتا ہے جی اوکے ایف یو اچیو دس تو آپ کو کسی کلب کی ممبر جو ہے گولف کلب ہے یا کوئی سوئمنگ کا ہے یا کوئی ہیلتھ کلب ہے آپ کو وہ دلا دی جائے گی اینڈ کمپنی ول پے فار دیٹ تو یہ نارملی سارا جو اس کا جو فلکرم ہے یا اس کا جو فوکسنگ ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں مجھے اس کا صلاح ملے گا اور مجھے میرے کام کو اپریز کیا جا رہا ہے میرے کام کو جانچا جا رہا ہے میرے کام کو ویلو دی جا رہی ہے اور اس سے اس کی جو اسپرٹس ہے وہ بڑی ہائی ہو جائے گی اور آپ کی دیکھیں کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑی بڑھ اور ریوارڈ میں ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے جس کو ہم کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کر سکتے ہم جو بیسیکلی ڈسکس کر رہے تھے ریوارڈ اور جو پرفارمنس ہے تو یہ ایک یونیورسل سا لا ہے اس میں یہ نہیں کہ یہ کوئی ریجنل یا ہمارے اپنے ملک میں ہے پوری دنیا میں یہ ایک جو ہے وہ مختلف جو ہے ادارے مختلف طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں اس میں یہ ایک جو چیز میں اور گزارش کر دوں وہ کمیشن کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں میرا خیال ہے زیادہ مروج ہے باہر بھی ہے اور یہ زیادہ مارکیٹنگ کے فیلڈ میں ہے کہ جی اوکے okay, آپ اتنے پرسنٹ آپ کو کمیشن دی جائے گی اگر آپ اتنی سیل اچیو کر لیں گے اور اگر آپ اس کا آپ کا ٹارگٹ اپ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہی یعنی دے آر ڈائریکٹلی پرپورشنل جو, جو آپ کی سیلز بڑھتی جاتی ہیں تو تو آپ کے کمیشن کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے سم ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ریوارڈ کو ڈیٹرمن کرنا ان سینس کہ جی بعض لوگ جو سا, سچ ایس پیس ورک کرتے ہیں یا جو پیس جاب کرتے ہیں کہ ایک پیس کو بنایا اور پھر آ, یا آرلی بیس پہ جاب کرتے ہیں تو ان کی جو میرمنٹ ہوتی ہے آ, اس کی جو ان کے ریوارڈ کی وہ مشکل ذرا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہے مختلف طریقے ہیں کہ جی آپ ان کو کس طرح سے آ, کمپنسیٹ کرتے ہیں وہ طریقے بھی ہم ڈسکس کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ٹاپک ہے جی یہ جی کمپنسیشن سوٹیبل فار سمال بزنس یعنی بڑے بزنس میں تو ہم نے کہا جی کہ کار بھی دے سکتے ہیں کلب ممبرشپ بھی دے سکتے ہیں اور بینیفٹس بھی دے سکتے ہیں چھوٹے بزنس میں کس طرح سے ہم جو ہے کمپنسیشن جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے یا کس طرح سے کس طرح سے ہم کمپنسیٹ کریں گے ایک تو اسٹیٹ سیلری ہے بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ سیدھی آپ نے تنخواہ دی اس میں آپ نے دیکھا کام اچھا کرا ہے آپ نے بڑھا دی تو ایک کمپنسن ہوگی دوسرا یہ ہے آرلی ویجز ریٹ فار دوز ہز ورک از ڈیفیکلٹ ٹو یعنی کچھ ایسے لوگ جو پر آر کام کرتے ہیں اسپیشلی یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پر پیس جیسے سرجیکل میں ہے اسپورٹس گوڈز میں ہے جہاں پہ آپ کو کارپیٹ میں ہے کہ آپ کو پیس کے اوپر یا ایک خاص میئرمنٹ کے اوپر جو ہے ویجز ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو کمپنسیشن ہے وہ تھوڑی سی difficult ہوتی ہے معیار کرنی اور اس کو جو کمپنسیٹ ہے وہ الٹرنیٹو میتھڈ سے کیا جا سکتا ہے اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے جی کہ وہ الٹرنیٹیو میتھڈز جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے جو ہیں ایسے لیبرز کو جن کی ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹلی کمپنسن کی یا میارمنٹ کی نہیں ہے یارڈسٹیک تو ہم ان کو کس طرح سے چھوٹی انڈسٹری کے اندر ہم کس طرح سے ان کو ان کے جو محنت ہے یا ان کی جو اکمپلشمنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے ریوارڈ کر سکتے ہیں تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ہماری کمپنی جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے جو یہ ریلیشن شپ ہے ریوارڈ کا اور آؤٹ پٹ کا بیسکلی یہ بڑا ایک سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ ہے ایچار کے اندر جہاں پہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی جاب انیلس کی ڈسکرپشن کی اور ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ یہ چیز بڑی مائنر سی چیزیں ہیں لیکن اگر آپ کمپنی کا اوورال جب آپ پروفائل دیکھیں یا اس کی جو اچیومنٹس دیکھیں تو یہ ہمیشہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہیں اس لیے ایچ آر میں صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے جو اپر لیول کی جو مینیجر لیئرز ہیں ہم نے ان کی ڈسکشن کرنی ہے یا مختلف سائیکلوجیکل میتھڈز کے ساتھ ہم نے ان کا کیلبر جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی رکھ کے چھوٹی انڈسٹریز کے اندر کس طرح سیٹسفائی رکھ کے ہم جو ہے اپنی پروڈکشنز یونٹس کی بڑھاتے ہیں اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی انوویشن زیادہ آئے گی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے اپنا جو سلسلہ ہے ایچ آر مینجمنٹ کا جہاں سے آج ختم کیا ہے اس کو یہیں سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارا جو ریلیٹڈ ٹاپک ہوگا وہ کوالٹی کنٹرول ہوگا یعنی ڈائریکٹلی تو یہ ریلیٹڈ نہیں ہے بٹ سم اور ادر جو ایچ آر ہے وہ اور کوالٹی کنٹرول جو یہ کافی حد تک ایک جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں تو آ, میں آ, آپ کو آ, یہ گزارش کر دوں کہ جیسے جیسے ہم مینجمنٹ کے میتھڈس ایس ایم ایز کے زیادہ پڑھ رہے, پڑھتے جا رہے ہیں اس طرح سے نئی نئی چیزیں جو ہے ہم وہ سیکھتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم اس کو پھر سپیشل ریفرنس ٹو دا پاکستان اس کو ہم دیکھیں گے جی کہ کس طرح ہمارے پیارے ملک میں یہ جی ساری چیزیں اپلیکیبل ہیں تو اسٹوڈینٹس بیسیکلی آج ہم نے یہ دو لیکچرز تھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم نے آئندہ لیکچر میں اسی جگہ سے اس کو شروع کر کے تو فائنلی ہم نے اس کو کہاں پہ جو ہے اس کا رزلٹنٹ جو ہے وہ کہاں سے نکالنا ہے مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا کوئی اگر آپ کو پرابلم ہو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو ہمیں پلیز لکھئے گا ہم یہاں پہ چوبیس گھنٹے آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ٹرمنالوجی میں یا کسی چیز میں ڈفیکلٹی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا ہم آپ کی تجاویز کے منتظر رہیں گے اپنا خیال رکھیے خوب دلگاہ کے پڑھیے میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں